اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے پوری نماز سے فارغ ہو کر چھ رقت نماز الگ پڑھیں اور بعد ہمارے مشائخ نے یہ فتویٰ دیا کہ سنت پر نفل کی بنیاد ناجائز اس وقت بھی اوافی جائے گی کہ اکٹھے آپ چھ رکت کی نیت کریں اور دو کہ تو آ پڑھنے کے بعد اب دو نفل پڑھیں قاعدہ کریں تو دو نفل پڑھیں ترے چھ پتیں اگر آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھی تو اس کو پتیں بھی ادا ہوگئی اور اوابین کا سواب بھی مل سکتا